اور جب تم ضمے میں سفر کرو تو تم پر گنا ناؤ کے بعض نماز اکثر سے پڑھو اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایزا دیں گے بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں